تو بے شک ان ضلعے کے عذاب کی ایک باری ہے جیسی ان کے ساتھ والوں کے لیے ایک باری تھی تو مجھ سے جلدی نہ کریں۔